بھائی تشریف لائیں السلام علیکم جی آر کر رہا ہوں سوال میرا یہ ہے کہ عورتوں کا بال کٹوانا اسلام کی روح میں کیسا ہے جی عورتوں کا بال سر کے بال کٹوانا منع ہے سر کے بال جو ہیں وہ عورت کو نہیں کٹوانے چاہیں مگر کوئی اگر مجبوری ہو تبھی مجبوری ہو کوئی اللہ نہ کہے کوئی بیماری ہو جائے تو اس حالت میں بغیر کسی طبی مجبوری کے عورت کو سر کے بال کٹوانے منع